سب سے اونچا درجہ حضور غوث آزم کا جو قیامت تک جاری رہے گا اور باقی جتنے ہیں وہ سب ان سے نیچے اور یہ کتنے درجے ہیں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ستائیس درجے لکھے سمجھے جو اولیاء میں کوئی قطب ہے کوئی ابدال ہے کوئی کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کا قانون ایسا ہے کہ جو بھی اس میں انتقال کر جائے تو وہ اس کی جگہ لے لیتا جو ان کے بائیں سیٹ پر ہوتا ہے لیفٹینٹ جنرل ہے ہاں تو وہ وہ جنرل کی سیٹ لے لیتا ہے اور کبھی بھی خالی نہیں ہوتی سیٹ نظام کو چلانے والے وہ یہی وجہ ہے کہ بہجت الاسرار میں دیگر واقعات میں ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا حضور فلاں جگہ کے قطب کا انتقال ہو گیا اس کا انتخاب کیجی پر میں رات کا وقت ہے کہاں ملے گا کتب دین دن ہو جانے دو ایک چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے جب کھٹ پٹ کی آواز سنی تو جا نماز میں لپٹ گیا مسلے میں چٹائی میں مسجد میں تاکہ صبح ہو کھسک جائے نکل کر تو اب کہاں سا وہ تو بغیر قطب کے معاملہ چل رہا تو حضور غوث ولام فرما چلو پھر اب ایمرجنسی ہے تو کرتے ہیں کچھ کہاں وہ جناب چور کو پکڑا نکالا چٹائی میں سے اور اس کو قطب بنا دیا اور فرما جا تیرا تقرر وہاں کر دیا اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ استلام میں کہتے ہیں صاحب خدمت صاحب خدمت اور ان کے ذمے کچھ نہ کچھ خدمات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف وہی نظام چلاتے ہیں اور یہ کوئی نہیں جانتا آل حضرت فاضل بریلی نے اپنے ملحوظات میں لکھا کہ ایک مرتبہ دہلی کا نظام درم برم ہو گیا کوئی شاہ عبد العزیز محبی کے پاس آیا کہنے لگا حضور دہلی کا نظام بڑا درم برم فرمایا کہ کیا کریں آپ کی مرتبہ جو دہلی کا کتب آیا ہے نا وہ ذرا بہت ہی زیادہ رحم دل ہے. بڑا حلم والا اب وہ پوچھ لیا اس نے کہنے حضور کہاں ہوتا اب وہ متھے لگ جائے تو کیا کریں شاہ صاحب نے فرما دیا اب یہ فلاں جگہ جا چلے جاؤ خربوزے بیچ رہا ہے کہتے خربوزے بیچ رہا ہے اس کا عام طور تو ہم خربوزہ کہ وہاں چلا گیا وہ آدمی اس کو آزمانے کے لیے کہنے بھی ذرا اس میں سے کہتے ٹھیلے کہ پہ خربوز ہوتے ہیں ذرا چکاؤ بھائی چکا کہ یہ ٹھیک ہے دوسرا کارٹوں یہ بھی ٹھیک ہے تیسرا کارٹون یہ بھی ٹھیک ہے نہیں. چلا گیا وہ. اس نے کچھ بھی نہیں بولا اچانک دہلی کا نظام جو ہے وہ بڑا مستعد ہو گیا وہ پھر گیا شاہ صاحب کے پاس حضرت یہ فرمائی کہ اب تو دہلی کا نظام بہت زبردست ہو گیا کہنے لے آپ کے قطب جو ہے نا بڑا سخت آیا کہنے کہ وہ کہاں کہ وہ بھی وہیں خرف دے چڑھا یہ ہو. پھر اسے آزمانے کے لیے چلے اس نے کہا یہ ذرا نکالیے انہیں شاخ نکالی دی دوسرا دیسرا کہا لینا نہیں لینا نکالے تھا در کے فوراً بھاگ لیا اب بڑا اسٹکلی کتب آیا سارے دنیا کا نظام چلانے والے یہی لوگ ہیں. اور یہ پوری تاریخ سے بھی سب سے پتا چلتا ہے اس وقت وقت نہیں کہ ہم اس کے سارے معاملات کو بحث کریں پوری دنیا کو جیسے ہر جگہ کا ایک صدر ہوتا ہے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے گورنر ہوتا ہے بالکل تصوتری میں یہ سارے مراتب ہیں جو دنیا کا نظام چلانے والے اسی طرح گولکنڈہ قلعہ اورنگزیب جب آیا بہت طویل واقعہ یہ محدیدی سے دکن تذکرہ اور سے دکن بڑی ضطیم کتاب ہے ڈاکٹر عبد الستار صاحب نے لکھی تو گول کونڈا قلعہ بہت بڑا قلعہ ہے جو قلی قطب شاہ کا وہ فتح نہیں ہو رہا تو اورنگزیب جیسا جری آدمی پوری فوج ناکام میں نے قلعے کو بھی دیکھا اتنا بڑا قلعہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے فتح نہیں ہو رہا ہر دفعہ ناکام ہر دفعہ ناکام تو لشکر جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ایک دم بارش اور طوفان آندھی آئی سارے خے میں گرنے لگ گئے ہوا چلنے لگی بڑی تیز نگزیب جب باہر نکلا تو دیکھا ایک خیمہ صحیح سلامت ہے اور چراغ بھی جل رہا اس نے کہا یہ ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ خود بھی بڑا اللہ کا کامل بندہ تھا اورنگزیب اعلی فاضل بریلوی نے اسے بارہویں صدی کا مجدد بھی لکھا سمجھے مہینے اس کا لقب ہے دین کو زندہ کرنے والا یہ چلا گیا وہاں جانے کے بعد ان دونوں کو پکڑ لیا یہ دونوں کون تھے اوگرم زیب کی گاڑی باندھ تھے اس کا جو گاڑی ہوتی تھی گھوڑا گاڑی اس کو صحیح کرنے والے تھے خادم تھے نے پوچھا بس آج تو ایسے ہی تھا نا وہ خبردار کوئی بات میں سننا نہیں چاہتا ورنہ گردوں اڑا دوں صحیح بتاؤ کہ خلاف کیوں نہیں ہو رہا وہ تو پھنس گئے کیونکہ یہ راز منکشف ہو گیا نا کہ بارش اور طوفان آندھی میں چراغ جل رہا اور خیمہ بھی قائم ہے ان دونوں نے راز اگل دیا کنلے بادشاہ سلامت یہ گول کنڈے کے کا جو کتب ہے نا یہاں کا وہ نہیں چاہتا کہ فتح انہوں نے کہا اچھا کچھ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ فتح ہو جا کن لے کے ٹھیک انہوں نے کیا کہ ایک ٹھیکری لی یہ جو مٹھے کی نہیں ہوتی ٹھیکری وہ کام کیا کرتا تھا غور فرمائیے آپ کہ وہ قلعے کے ایک کونے پر بیٹھ کر جوتے گاٹ رہا تھا جوتے اور تھا کتب وہاں کا تو انہیں وہ ٹھیکری دی اس پر کچھ ظاہر اللہ والوں کہ اپنی زبانوں لکھ کر کے کہہ لیں یہ ٹھیکری آپ اس کو دے دیں یہ یہاں سے چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ حملہ کر دیجیے وہ ٹھیکری بھیجی گئی اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اپنا سارا خونچہ سمیٹا اور چلا گیا جب اورنگزیب عالمگیر نے حملہ کیا تو فوراً قلعہ ہو گیا مگر حملہ کرنے سے پہلے جب فوج کو ترتیب دی تھی دونوں حضرات اپنے خیمے مردہ پڑے ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے کہ جب راز فاش ہو جائے پھر تو وہ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اب تو لوگ ان کے جینے بھی نہیں دیں گے لوگ آ جائیں گے کہ بھئی یہ کام کرو ہمارا یہ کام کرو یہ کراچی میں اگر پتہ لگ جائے کوئی قطب ہے تو زندہ رہ سکتا ہے وہ پہلے تو نوکریوں کے لائن لگی ہوگی کوئی کہے گا مجھے ڈی سی بنا دو کوئی کہا مجھے کمشنر بنا دو کوئی کہے تھانے دار بنا دو تو کر لی اس نے جناب دکانداری اپنا کام دو کریں تو کریں اس لیے وہ بالکل پوشیدہ ہوتے ہیں لوگوں سے جو صاحب خدمت ہیں کوئی ان کو جانتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا قلعہ فتح ہو گیا یہ دونوں مردہ پڑے گئے ان میں سے ایک کا نام تھا یوسف ایک کا نام تھا شریف حیدرآباد دکن میں اسٹیشن ہے نام پلی اسٹیشن اس کے سامنے دونوں کے آج بھی مزار موجود ہیں اور میں نے دو تین مرتبے وہاں حاضری بھی دی ان کے مقبرے کو لوگ وہاں اس طرح بیان کرتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہیں کہاں یوسفین شریفین کے مزار پہ جا رہے ہیں دونوں کو ملا کر کے بیان کر رہے یوسفین اور شریفین یہ اس کے لشکر کے قطب تھے جنہوں نے قطب سے اپنی زبان میں بات کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور گول کونڈا قلعہ جو تھا وہ فتح ہو گیا اورنگزیب آلم گیر نے پورے حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا تو یہ سارے کام خدمت وہی انجام دین ان کے حضور علیہ السلام کے نیچے سے لے کر ان کے درجے ہیں اور جو اولیاء کرام بعض لوگ تو ان کو سمجھ لیں گے جان لیں گے مگر ان میں جو گروہ صاحب خدمت ہے وہ کبھی نہ اپنا پتا بتاتے ہیں اور نہ کبھی اپنا تعارف کراتے وہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں جو جی چاہے آپ کریں اب میں اپنا ایک تجربہ آپ کو بتا دوں جو ایک ڈی سی تھے ہمارے جن کا نام تھا سید فخر الحسن اچھے سننے آدمی تھے ڈی سی ساؤتھ رہے یہ آپ کے لیاقت لائبریری کے بھی ڈائریکٹر رہے ہو. پیچھے بالکل ہاں تو یہ جب ڈی سی ساؤتھ تھے تو اکیلے میں ایک دفعہ ملاقات ہو تو میں نے ایسے پوچھ لیا ان سے میں نے کہا یار آپ بتاؤ مسلک کیا ہے آپ کا ابھی تو کوئی نہیں ہے تو سنی آدمی تو میں تو میں تو ڈی سی ہوں تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے بنا میں نے کہا کیسے بھائی کے میرے پاس ایک ملنگ قسم کا آدمی آتا تھا میں نے اسے کہا یار تو بڑے مزاروں پہ جاتا بالکل ہنسی مزاق میں بیٹھ کر کے چائے پی رہے کہا یار تو اتنے مزاروں پہ جاتا ہے کسی ولی سے مجھے ڈی سی تو بنا دے میں ایس ڈی ایم اس نے کہا چلو کہنے چلے میرے ساتھ کہنے میں گاڑی میں گیا اس نے کہا سن پہلے بتا دوں میں اگر ڈی سی نہیں بنانا میں تو بنوں گا تو صحیح ڈی سی دس سال کے بعد مگر تجھے جیل میں بند کر دوں گا اگر گڑبڑ ہوئی اس نے کہا صاحب کوئی بات ہی نہیں چلو آپ ہمارے ساتھ کہنے مجھے گاڑی میں لے گیا منگو پیر لے گیا منگو مزار چڑی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ایک گھنٹے تک واپس نہیں آیا میں سمجھا میں تو گولی دے گیا مجھے بھاگ گیا نکل کر تو میں یہ سمجھا میں چپ چاپ سے دیکھا میں نے تو کیا دیکھا میں نے کہ وہ اس نے غلاف جو ہے وہ منگوپی بابا رحمت اللہ کا اپنے سر پہ اڑا ہوا ہے اور سر لگایا ہوا مزار میں چاپ سے آ گیا کہ اس کو پتا نہیں لگے تھوڑی دیر کا واپس آ گیا کہنے سب کام ہو گیا ہر کہا دیکھ لے ہاں کبھی بھی ڈی سی بنا تجھے نہیں چھوڑوں گا کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں کسمیاں کہتا ہوں کہ دو سین لیٹر آ گیا مجھے کہ میں ڈی سی بن گیا تو یہ بزرگوں کا تصرف ہے بھائی یہ یعنی نہیں اپنی یہ قبر میں بھی تصرف کرتی ہوں سارے نظام کو چلاتے ہیں ہم نے اپنی کتاب میں یہ شاید وہ تصو وہ طریقت میں ہے چار بزرگوں کے واقعات کو نقل کیا کہ باضابطہ لوگوں نے دیکھا وہ قبر میں سے نکل کر تصرف کرتی ہوں پھر اپنی قبر میں آ جاتے ہیں تو یہ بزرگوں کا تصرب یہ دنیا اور کائنات کو چلانے والے یوں سمجھ لیں آپ ایک ظاہری نظام ہے ایک باطنی نظام ہے